فلم کشفنا عنہ عذاب قصور جب وہ تکلیف اور وہ عذاب امن سے کھول دیتے تھے دور کر دیتے تھے تو وہ اپنے اس عہد سے اپنے وعدے سے کو توڑ ڈالتے تھے اور اس سے مڑ جاتے تھے وہ نادا پھر اونف اور فرعون نے پھر یہ ہانک لگائی پکار لگائی ڈنڈورا پٹوا دیا جی اپنی قوم میں یا قوم کالا یا قوم علیس علی ملک مصر اس نے کیا ڈنڈورا پٹوایا اے میری قوم کے لوگوں کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے یہ ہے وہ سیاسی شرک حاکم اللہ ہے اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی ہو چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے پوری قوم ہو چاہے پوری انسانیت ہو کفر ہے شرک اور اسی معنی میں پھر نے دعویٰ کیا تھا خدا ہونے کا خدا ہونے کا وہ یہ معنی تو نہیں تھا کہ اس نے زمین آسمان پیدا کیے کون بیوقو ہوگا جو یہ مانتا کیا اسے پتا نہیں تھا کہ میں بھی ماں باپ سے پیدا ہوا ہوں جس طرح لوگ پیدا ہوتے ہیں میرا بھی بچپن تھا جس کو لوگوں نے دیکھا اس کے بڑے بوڑھے بھی ہو گئے خدا ہیں خدائی ہی کا دعویٰ اثر نہیں یہی تھا جس کو کہ یہاں پہ یورپ کی تاریخ میں آپ پڑھتے وائٹس آف کنگز بادشاہوں کے اختیارات جو ہیں وہ ڈیوائن ہیں خدائی ہی ہے وہ جو چاہے حکم دیں ان کی مرضی ہے ان کا اختیار یہ مطلب ہے فائنل لیجسلیٹ اتارٹی جو ہے وہ ہے جو چاہیں گے وہ قانون بنا دیں گے آج یہی شے بس انہوں نے تقسیم کر کے تمام انسانوں کے اوپر تقسیم کر دی ہے وہ جو ٹنو گندگی کسی ایک فرعون یا نمرود کے سر پر رکھی ہوئی تھی وہ تولا تولا ماشا ماشا سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹ کی پرچین کو دے کر اور انہیں یہ دھوکہ دے دو کہ اب تم بھی حاکم بن گئے ہو تم, تم بھی حکومت کے اندر تمہارا بھی عرصہ ہو گیا ہے اسی پر تو جو علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے ابلیس کی مجلس سے شورا تو ایک ان کے اس ابلیس کے ایک مشیر نے کہا دوسرے مشیر سے خیر ہے سلطانیہ جمہور کا گونگا کے شر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے خبر باخبر بڑا فتنا اٹھ گیا جب موریت اب عوام حاکم ہو جائیں گے تو ہماری ابلیسیت کا کاروبار تو ختم ہو جائے گا ابلیسیت کے ہمارے سارے حق تو انسان توڑنے پر تل گیا ہے بادشاہت تو ختم کر رہا ہے اور وہ ڈیموکریسی کا شور مچ گیا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے دوسرا کہتا ہے ہوں میں باخبر ہوں ہوں مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر یہ تو ملوکیت ہی کی ایک بدلی ہوئی شکل ہے ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناسو خود نگر انسان میں ذرا احساس ہو گیا اب میں بھی تو انسان ہوں اچھا بھائی تو اس حاطمت میں سے ایک تولا ایک ماشا سب کو دے دو کفر تو کہر ہی رہے گا گندگی تو گندگی رہے گی چاہے وہ ٹنوں کسی کے ایک شخص کے سر پر رکھی ہو اور چاہے وہ ماشا ماشا دینی جائے تو وہ در حقیقت گندگی جو ہے تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں باخبر تو یہ فتنا وہی پرانا فتنا ہے یہ چلا رہا ہے بہرحال اس نے کیا ڈھڈوڑا پٹوایا کالا یا قوم الصر کی حکومت میری نہیں ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں نہیں ہے وہ حاضر لنہار و تنظیم انتہا کی اور یہ تمام جو دہرے ہیں یہ میرے نیچے چل رہی ہیں اب اس کا ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا کہ میرے محل کے نیچے چل رہی ہیں مراد نسل میں یہ ہے کہ یہ میرے انتظام میں ہے میرے کنٹرول میں ہے میں جس کو چاہوں بوگا دے دوں اور جس کو چاہوں بند کر دوں جس کو چاہوں باشی کے لیے اس کو پانی دوں جس کو چاہوں نہ دوں جو کچھ ہوتا ہے دیر ہاتھ میں ہمارے کیا ہوتا ہے بڑے زمیندار جو ہیں چودہ قسم کے وہ جو ہیں اس سے غلط طریقے سے پانی اپنی زمینوں کو دلواتے چارے دو دوسرے چھوٹے جو ہیں ان کی زمینیں پیاسی رہ جاتی یہ سارا میرے ہاتھ میں اختیار ہے کالا یا قوم علیہ سے علی ملک و مصر و تحتی میرے اختیار میں میرے قدرت میں تو کیا تم دیکھتے نہیں من کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے یہ موسا یہ تو بالکل باعث آدمی نہیں ہے یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے بلا یاد البین حال تو اس کا یہ کہ صاحب بات نہیں کر سکتا رکنت ہے اس کے اندر فلاح اللہء اللہ اسورت الن ظاہم تو کیوں نہیں اگر یہ واقعی اللہ نے اس کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ کم سے کم اس کو سونے کے کنگن تو دے دیتا اتار دیتا دنیا آسمان سے پھینک دیتا اوپر کہ یہ سن کنگل پہل کر آتا ہے میرے مقابلے میں اور جا معاول ملائے کا تو مختلف یا اس کے ساتھ فرشتوں کی فوج چلی آ رہی ہوتی سفید آدھے ہوئے فرشتے آ رہے ہوتے فاتعو یہ بہت اہم اس نے مت مار بھی اپنی قوم کی اور انہوں نے اسی کا کہنا مانگا اسی طریقے سے ڈیموگوز آج جو ہے وہ مت مارتے ہیں لوگوں عوام کو کوئی ایک ڈبلگی روٹی کپڑا مکان ڈبلگی بجائی اور وہ جو اقبالی نے کہا کیا امام سیاست کیا کلیسا کے شیوخ سب کو دیوانی دیوانہ بنا سکتی ہے میری ایک ہو وہ ایک ہو سے قوم جو دیوانہ اسی طریقے سے قوم ہو پھر وہ بڑی بڑی چیزیں نہیں دیکھتے بس اس وقت ایک نشہ چڑھ جاتا ہے تو یہ ساری جو اس کا جو اس نے جو ڈھنڈوڑا پٹوایا ہے اب اس کو دوبارہ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان تمام دلیلوں سے اس نے اپنی عوام کی مت مار دی فستخہ عقل کھو دی اس نے اپنی قوم کی فاتا اور وہ ان اسی کا کہنا مانا ان نہ ان کا انوقومن یقیناً وہ لوگ خود بھی نافرمان ہی تھے فلما آسفونہ جب انہوں نے ہمیں غصہ دلا دیا اس قوم نے فرعون نے اور اس کی قوم نے فلما تو ہم نے انتقام لیا ان سے اور ان سب کو غرق کر دیا جم صلاً اب ہم نے انہیں بنا دیا ماضی کی داستان گزری ہوئی بات وہ مثلاً اور پچھلوں کے لیے ایک نشان عبرت بنا دیا و لما زور مریم مثلاً قوم کامن ہو یسون اور جب عیسیٰ ابن مریم ابن مریم کی کوئی بات بیان کی جاتی ہے قرآن مجید میں تو اے نبی آپ کی قوم چلانے لگتی ہے وہ کیوں چلاتے چل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو سارے جو بھی جتنے بھی معبود ہیں جہاں قرآن مجید میں آیا انکم اندن من دون اللہ حسب و جہنم یہ سب کے سب معبود جو ہے تمہارے ساتھ جہنم میں جائیں گے تو پھر عیسا بھی جائے گا کہ نہیں جائے گا اس کو بھی تو معبود ہے اس کو بھی تو لوگوں نے پوجا ہے اب حالانکہ وہاں پر قرآن مجید باتیں کرتا ہے کچھ اولیاء اللہ ہیں کچھ انہوں نے جنات کو بنایا ہوا ہے کچھ کو تو ظاہر بات ہے کہ جو باطل ہیں انہیں کو جہنم میں جھونکا جائے گا ان کے بتوں کو جھونکا جائے گا نہ کہ یہ کہ اولیاء اللہ کو محض اللہ یا اللہ کے نبیوں کو لیکن چیزیں ہیں دوسرا ایک کا مفہوم یہ بھی ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا تھا کہ یہ محمد جو ہے یہ نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں ہمارے اندر عیسیٰ کی وہ شان بیان کر رہے ہیں عیسیٰ کا تذکرہ کر رہے ہیں عیسیٰ کے ماننے والے تو جو ہیں وہ, وہ عیسائی ہیں تو ہماری روایات جو ہیں تو ہمارے اپنے معبود ہیں ایک ان کا معبود ہے اس کے معبود کا اتنا چرچا اس کی یہ تعریف و حقیقت یہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں جیسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا تھا یہ سابی ہو گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سارکوں شا... کی نماز جو سابی قوم تھی عراق کے اندر آباد ان کے ہاں نماز کا اہتمام کافی تھا وہ بھی حضرت ابراہیم ہی کی کوئی ماننے والوں کی بگڑی ہوئی شکل تھی لیکن یہ کہ ان کے ہاں کیونکہ نماز کا اہتمام زیادہ تھا مسلمانوں کے ہاں انہوں نے دیکھا کہ نماز کا اس طرح اہتمام ہے ان کا یہ سابی ہو گئے تو یہ اس طرح کے انضامات لگتے ہیں وکال ولی خیر الم ہوں وہ کہیں کیا ہمارے آلیہ بہتر ہے یا وہ واہ ذربو اللہ جد اللہ اللہ جد اللہ یہ سب آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے کے لیے کٹ گنجتی کے لیے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں بلحم قوم الخسمون حقیقت میں یہ جھگڑالو قوم ہے ان ہوا علیہ وہ تو ایک بندہ تھا ہمارا جس پر ہم نے خاص انعام فرمایا وہ جا اللہ مسلم بنی اسرائیل اور ہم نے اس کو ایک نشانی بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے بن باپ کے پیدا ہو رہے ہیں بچپن میں باتیں کر رہے ہیں پگھوڑے میں انہوں نے باتیں کی ہے خلق حیات اور موجدات ایسے ایسے دے دیے اللہ نے تو ہم نے اسے ایک نشانی بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے ولاء شاء جالنا منکم ملائے قطن فی اور اگر ہم چاہیں تو تم سب تم سب کو بھی جالنا منکم ملائے قطن فی تمہاری جگہ بھی اس زمین میں فرشتوں کو لا کر آپات کر دیں بلن العلم جان لو کہ یہ تو درحقیقت جب دوسری مرتبہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نشانی ہوگی قیامت کی ورود اول میں وہ بڑی اسرائیل کے لیے ایک نشانی تھے ایک آیت تھے ایک موجرہ تھے اپنا مجسم موجرہ ورود ثانی جب ہوگا تو قیامت کے علامات قیامت میں سے ہے حضول حضرت مسیح علیہ السلاۃ یہ حضور کے عادی میں تفصیل سے آیا ہے فلاں ہم ترون نہ بہا تو کے بارے میں حرج شک نہ کرو تب اونی اور میرا اتباع کرو میری پیروی کرو حاضاں سرات مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے ولا یسن نہ کم شیطان تمہیں روک نہ دے ان لکم عدو و مبین یقیناً وہ تمہارا دشمن ہے کھلا و لما جا عیسہ بالماتے اور جب آئے عیسا واضح نشانیاں اور موضوعے لے کر تو انہوں نے کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں یہ لفظ یہاں بہت اہم ہے نوٹ کر لیجئے جو میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے کہ انجیل میں صرف حکمت تھی کتاب نہیں تھی احکام شریعت نہیں تھی کتاب تورات ہے اس میں حکمت نہیں تھی اس وقت تک ابھی نسل نو انسانی اس قابل نہیں تھی کہ اسے حکمت کی تلقین کی جا سکے ہاں کمانڈ کمانڈمنٹ ڈوز اینڈ ڈورس یہ کرو یہ نہ کرو احکام دے دیے گئے حکمت انجیل میں آئی اور قرآن میں کتاب بھی ہے حکمت بھی ہے وہ کہ جامع ہے ان تمام کی حکمت میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں بنے ابی نہ بازی تختو نفی اور تاکہ میں واضح کر دوں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو فتح اللہ پس اللہ کا تقبہ اختیار کرو اور میرا کہنا مانو میری تعاش کرو ان اللہ و ربی و رب کم فاو ہی ہے وہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب, رَبَّ اسی کی بندگی کرو حاضہ سراطمست یہی سیدھا راستہ ہے فختلف الحصابوں میں بیاں <بیلِهِم> نہیں تو پھر مختلف گروہ جو ہیں وہ اختلافات میں مبتلا ہو گئے ان کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ یہودیوں نے کہا کہ وہ تو مرتد ہے اور وہ جادوگر ہے اور وہ ولد الزنا ہے اور وغیرہ وغیرہ نقل کفر پہنا باشد ایک انتہا کو وہ نکل گئے دوسری انتہا کو یہ عیسائی چلے گئے انہوں نے خدا کا بیٹا بنا دیا جو ان کو مان لے بس اس کے تو نجات ہو گئی اور اس کی طرف سے وہ کفارہ بن چکے ہیں گویا کہ اپنے ماننے والوں کی طرف سے قربانی کا بکرا بن کر سولی چڑھ گئے دونوں چیزیں بالکل غلط ہیں فویل الزین ضلع البن عذاب یومن عجیب تو تباہی ہے اور بربادی ہے ان ظالموں کے لیے ان گناہ کے لیے اس دن کے عذاب سے کہ جو بہت دردناک ہے ہری اندرون اللہ یوں بخت یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے وہ آ جائے اچانک وہ لا ی شرول اور ان کا شعور بھی نہیں ہوگا الہ یوم یہ جو دوست ہیں دنیا میں جو بڑے گہرے دوست ہیں یہ اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے ال متقیم ہاں جو یہاں متقی ہیں صاحب ایمان ہیں خدا پرست ہیں خدا ترس ہیں ان کی دوستیاں برقرار رہیں باقی ساری دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی یا اماد لا خوف اور ان سے کہا جائے گا ہے میرے بندو تم پر کوئی خوف نہیں الیوم بلا ان تم نہ آج تم خوف ہے اور نہ تمہیں کسی بھی اعتبار سے رنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے اللہ دزین عامر بے آیات یعنی وہ کہ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور جو کہ فرمابردار تھے ادخل الجنگ واد وا جو داخل ہو جاؤ جنت میں تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی کہ تمہاری عزت کی جائے تمہارا اعزاز اور اکرام ہو یوتافو اور نئی بحافی بن اب ان پر جو ہے خادم جو ہے گردش میں ہوں گے ان کے پہل ہوں گی سونے کی وہ اوابن اور آپورے ہوں گے وہ فیاحا ماتشتہ انفسو اور وہاں ہوگا ان کے لیے وہ سب کچھ جو جس کی اشتہا ہے جو بھی انسان کے اندر ہے اس کے نفس کے اندر جس, جس چیز کی اشتہا ہے خواہش ہے طلب ہے وہ سب قسم وہاں فراہم کر دیا جائے گا وہ تلز جس جسے کے نگاہیں جو ہے وہ لذت حاصل کریں ہر شایت حسین ہوگی پھول ہے تو نہایت حسین ہے اور اگر باغات ہے نہایت حسین ہے منظر نہایت حسین ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ان کو بیویاں دی ہوں گی وہ بھی نہایت حسین ہوگی وہ تلزون اخوان فیحا خالدون اور تم اب اس میں ہمیشہ ہمیش رہو گے وہ تل کا جنت النتی عورتموحا بے ماں کن تم تامل اور جو جنت ہے وہ جس کے تم بارش بنائے گئے ہو ان کاموں کی بنا پر جو تم کرتے رہے اللہ کی طرف سے ہمیشہ آتا ہے یہ تمہارے اعمال کا سمر ہے بندہ یہ کہے گا اللہ نہیں یہ تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے ہم یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے الحمدللہ اللہ حدانا لہذا للہ حدان الہازہ مماکن اللہ حدان اللہ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدر افزائی کے لیے قدر دانی کے لیے فرمایا جائے گا یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے نقم فیحا فاکحت ان کثیرۃمہ تاخلون اب اس میں تمہارے لیے بڑے کثیر میوے ہیں ان میں سے تم کھاتے ہو انل مجرمین فی عذاب جہنم اقالدون اس کے برس کے مجرم ہوں گے وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے لایو فت کر فیہ سون ان پر کبھی نہ کوئی وقفہ دیا جائے گا نہ تخفیف کی جائے گی اور وہ رہیں گے اس کے اندر بالکل نا امید ہو کر کے اب کوئی شکل ہماری یہاں سے چٹکارے کی نہیں ہے وہ ماں ظلم ہم, ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلاقن کانو ہوں عالمین یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر وہ دو یا مالک اور وہ ندا کریں گے یہ مالک جو ہے یہ جنم کا داروگا ہے اے مالک یا مالک اب تو تیرا رب کو چاہیے کہ اب ہمارا فیصلہ چکا دے ختم کر دے ہمیں اب یہ عذاب کی سختی مزید جھیل نہیں جا رہی کسی طریقے سے تیرا رب جو ہے مالک ہم پر آخری فیصلہ کر کے اور ہمارا قصہ چکا دے کال کم کے وہ جواب دے گا نہیں تمہیں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے نقد جینا کم ہم تو تمہارے پاس لیا تھے سچا دین سچی تعلیمات بلاکن اکثر کم بالحقار لیکن تمہاری اکثریت جو ہے وہ حق کو ناپسند کرتی ہے ام ابرم امرن پین کیا انہوں نے کوئی معاملہ طے کر لیا ہے کوئی فیصلہ کر لیا ہے اب یہ جو کشاکش ہو رہی تھی قریش مکہ کے اور آن حضور کے ماں اب اس میں ہے کہ کیا انہوں نے کوئی فیصلہ پختہ کر لیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا کہ نہیں مانیں گے کسی ضرورت نہیں مانیں گے انرمی بھی تو ہم بھی پھر فیصلہ کیے لیتے ہیں اب یہ سبون انا لالسواؤ سے رہا یہ خیال ہے کہ ہم سنتے نہیں ہیں جو یہ بیٹھ کر خفیہ جو کرتے ہیں تدبیریں اور جو آپس میں مشورے کرتے ہیں میں نجوا ہوں اور جو نجوا کرتے ہیں بلا کیوں نہیں رسولنال ہمارے تو ارچی ہوتی ان کے پاس جو لکھ رہے ہوتے ہیں ساری رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے انٹیلیجنس ہماری جو ہے وہ بہت چوکنی ہے کل انکان علی رحمان ولاد الفان اے نبی کہہ دیجئے ان سے اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو ظاہر بات ہے میں رحمان کو پوجنے کے لیے تیار ہوں تو اس کا بیٹا ہوتا پھر واقعی کوئی اولاد ہوتی اس کی کوئی واقعی تو میں اس کو کیوں نہ ہے ہی نہیں یہ ہے در حقیقت تعلیم بالوحال ایک شہ جو ہے ہی نہیں اس کو کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو میں پوچھتا اس کو بات ہے, کہ ہے ہی نہیں اور نہ اس کا امکان ہے تو پوچھنے کا کوئی سوال نہیں اس سے ایک واقعہ بھی ہے میری زندگی کا ایک منکری حدیث کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی ٹورنٹو میں ایک قادیانی سے بحث ہوئی تھی اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اگر ابراہیم میرے بیٹے زندہ رہتے تو یہ نبی ہوتے نہ آشا ابراہیم نہ کان وہ جو باریہ قبطیہ سے رضی اللہ عنہ جو آپ بیٹا دیا تھا اللہ نے اس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر یہ زندہ رہتے تو نبی ہوتے تو جگہ اس کا مطلب یہ کہ نبوت ختم تو نہیں ہوئی وہاں میں نے دلیل کے طور پر کہا کہ جب اس طرح کی شرط کی بات ہوتی ہے تو یہ تم دیکھو امکان علران ولد الفان ابابدین اگر ہے کوئی بیٹا اللہ کا تو میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں تو یہ در حقیقت نفی کا انداز ہے نہ ابراہیم نے زندہ رہنا تھا نہ نبوت جاری رہنی تھی وہ تو حضور نے اس بات کے حوالے سے بالکل اسی طریقے سے تو اس کو مانا کہ واقعہ کرنا آپ کی دلیل جو ہے وہ مضبوط ہے <سطح> سبحان اور ربی سماواتے وبد ربر عش اماں یس پاک ہے تمام آسمانوں کا رب اور زمین کا رب مالک اور آقا رب عش اور جو تخت کا رب ہے تخت کا مالک ہے اماں یسے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں فضر ہوں یا خوزوں و یبو <وَيَلْعَبُو> ان کو چھوڑیے یہ غور و خوض میں لگے رہیں مین میخ نکالتے رہیں اور یل کھیل کود کرتے رہیں اور استحراک کرتے رہیں تبصر کرتے رہے حتیہ یو ناکو یو محم النزیع یو ادون یہاں تک کہ پھر ان کی ملاقات ہو جائے ان کے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ النظیح پھر سما و ہوں ورد علاح اور وہ اللہ جو ہے آسمان میں بھی وہی علاح ہے اور زمین میں بھی وہی اللہ ایک علاح ہے یہاں اس سے بہت قریب آ جاتے ہیں وہ جو بائبل میں لارڈز پریئر ہے عیسائیوں کی دائی کنگڈم کم دا ول بی ڈن آن ارتھ ایز اٹ از ان ہیونس اللہ تیری مملکہ تیری حکومت آئے تیری سلطنت آئے تیری حکومت اور حاکمیت قائم ہو جائے اور تیری مرضی جیسے آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو تو وہ تو اللہ ہے اللہ آسمانوں میں بھی زمین میں بھی لیکن یہ کہ یہاں پہ انسانوں کو اللہ تعالی نے ذرا سی ایک دے رکھی ہے آزادی کہ اگر تم چاہو میری اگر ناشتری کی روش اختیار کرنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے اس کی وجہ سے زہر الفساد فل برباغ بے ماقمت یہ سارا فساد ہے ورنت یہ یہاں بھی حکومت اللہ ہی کی ہے وہ الدیف سما و فل ارد بہ الحکیم العلیم اور وہ الحکیم ہے العلیم ہے وہ تبارک اللغی لہ تو سما وات و بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اس نے تو کہا تھا مصر کا کہ حکومت میری ہے تمام آسمانوں اور زمین کی حکومت صرف اللہ یہ وما بینا اور دونوں دونوں کے ماں بہن ہے بھائی دہو علمساح اور اس کے پاس سے قیامت کا کریں کہ وہ کب آئے گی بھائی لہ ترجر اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے ولائی املپ الزیندون شفات اللہ منشاہد ابلحق اور کوئی اختیار نہیں رکھتے وہ کہ جن کو یہ پکار رہے ہیں اللہ کے سوا کسی شفات کا سوائے اس کے جو گواہی دے صحیح اور وہ جانتے ہوں ظاہر بات ہے کہ یہ کہ گواہی صحیح ہوگی کوئی غلط بات وہاں نہیں کہی جا سکتی بلا انسالتا ہوں من خلق کہوں اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے بنایا جنہیں یہ کوج رہے ہیں کہ اللہ نے بنایا فانہ یو فقور. تو پھر یہ کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں کہاں سے یہ لوٹا دیے جاتے ہیں وکیل ہی اور قسم ہے نبی کے اس قول کی یا رب قوم اللہ ہے میرے رب یہ فریاد کا انداز ہے اے پروردگار یہ میری قوم بھی نہیں لا رہی یہ نہیں مان رہے یہ نہیں سن کر دے رہے یہ نہیں تصدیق کر رہے وکیل ہی نبی ذرا درگزر در کیجئے ابھی اگر یہ صورت واقعتن جیسا کہ میرا خیال ہے کہ یہ مجھے درمیانی عرصہ ہے چار سال سن چار نبوی سے آٹھ نبوی تک کی ہے تو غالب بات ہے ابھی تو تھوڑا بہت گزرا ہے فسفا ابھی ذرا آپ ان سے درگزر در کیجیے آپ اپنا رخ پھیرجے وکل سلام اور کہیے سلام و اگر یہ آپ کے ساتھ الجھتے ہیں الٹی سی باتیں کرتے ہیں استحزار تبصر کرتے ہیں ویزا خاتہ محم القل جو سورہ الفرقان میں پڑھ چکے ہیں السلام فو فلم زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ حقیقت پر منکش ہو جائے گی حق کا حق ہونا ثابت ہو جائے گا اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا بارک اللہ علی وم فرقرآن عظیم و نفا نی ویا کمبل قلعہ